آج ہم نے کرنا تھا باب شیشم باب شیشم افیال جیسے اخشی شان جیسے اخشی شان بہت پرکرہ ہونا جیسے کل ہم نے یو کی تھی اخشا شنا شنو اخشی شانن فاغ وخشا شن الحمد اللہ اخشاء اللہ تخشا شن اب ذرا اس کی ماضی بیدان کرتے ہیں اندر ہم شن آئے گا مزارے کیسے آئے گا یش یو شنا یش ن تکشنو تکان تک تکان تک تکان تک آئے گا مکشن مکش مونا مکشن مکشان اور جب لم کی کردان کریں گے تو لم ین لم یو سنا لم یو سنو شنسے جب ہم کریں گے لن یوشنا ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر ایسے ہی گردانے والا جو آپ کی یہ چلنی ہے یہ گردہ نہیں ہوں ہوگی اس کے اندر okay. اور آ, اب اس میں سے امر جو گا امر دیکھنے لگا امر حاضر کیسے آئے گا ایک شو شن ایک شو شنا اشنو ایک شو شنا اشنہ گردان ایسے آ جائے گی اور پھر اس ایک شو کی گردان ذرا دیکھیے گا کیونکہ آخر میں نون نون آ ہے نا تو آپ ذرا گڑبڑ ہوگی ذرا اس کو دیکھیے گا آپ نے کیسے ہوگا موقع بانو تاکہ سکیلا جو آئے گا امر کا پہلے تو امر کی گردان کرتے ہیں نا شو شن ایک شو اب اس کا سکیلا ذرا دیکھیے امر حاضر سکیلا شن نے ایک سو شن ایک سو سنانے ایک سو ٹھیک ہے نا ایک شو... نون کی جو آئے گی تو اس میں ذرا ایک سو شن... ایک سو شینا ایک سو شیو شن... ایک شن... ایک شن... ایک ہاں یہ ذرا دیکھیے گا ذرا کیسے ہوگا ایک سو شی ایک سو شینا ایک سو شی ایک سو ایک سو شینا ایک سو اب ذرا دیکھیں ایک سو ایک سو ایک سو ہاں ایک سو نن ایک سو شین ایک سو شی ایک سو شن ایک سو شنان ایک سو شنانے دوبارہ دیکھیں ذرا ایک سو شنانا ایک سو شنا ایک سو شن ایک سو شنا سو شنان ایک سو ٹھیک ہے اور خفیفہ کیسے آئے گا ایک ایک ایک دوبارہ دیکھیں ذرا دوبارہ دیکھیے امر حاضر معلوم کیسے ہوگا ایک سو ایک ایک ایک ایک ایک ٹھیک ہے سکیلا ایک ایک ایک ایک شوشو شن نان خفیفہ ٹھیک ہے غائب کیسے بنے گا شوشن شو شنا لیک شو شنو لوشن لکشنا لی نق شوشن اور اس کا سکیلا کیسے بنے گا سکیلا ليخشو شنان ليخشو شنان ليخشو شنون ليخشو ليخشو شنان ليطشو شنان غ... نہیں پہ آ جائیں لو لوشنا لاتا شو شن لاتی لاتا لاتے آئے گا اس کا لا شو شنا لات شنا لو شنا لات شا شو شنا ٹھیک ہے اور خفیفہ کیسے اس کا آ گا لاتخشاو لا شنن لاتخشاو لا اور غائب کیسے بنے گا لا اللہ نہیں غائب معلوم لا یخشاو شن لا یخشاو شنا لا یخشاو لا یخشاو لا لاشن لا نکشا سکیلا کیسے آئے گا جس میں ش... شیشن میری بھی زبان پہ دیکھیں آپ ذرا نہیں چل رہا شاش لا لاشا شاش نانے یہ جو ہے اس میں سے یہ اصل میں یہ جو ہے نا یہ گردان دینی چاہیے ان کو اس کے لیے سب سے بہتر گردان جو ہے نا جو ہم لوگوں نے بھی کی تھی وہ احتاؤ دبا ہے ٹھیک سب سے بہتر گردان احتاؤ دبا ہے اہتاؤ دبا وہ اس کے اندر جو ہے نا یہ افیال جو ہے مستر کے لیے احتاو دبا والی ہونی چاہیے وہ آسان اس لیے اس میں اب نون نون کے سیے جب آخر میں آ جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس سے ذرا تھوڑی سی وہ گڑبڑ ہوتی ہے اتو دبا اتو دبا اتو دبو اتو دبت اتو دبت اتو دبا وہ آسان ہے کام اور اسی میں ہم نے بھی جو گدانیں کی تھی وہ ایسی کی تھی کہ جی لا یا اب اس, اس کے اندر اس لیے اس کو زبان تو بار بار چڑھانا ہے بار بار چڑھانا ہے آپ نے تاکہ زبان کے اوپر ہی چڑھ جائے لا یکشاً لا یکشاشین ہے نا ٹھیک ہے نا میں جو آئے گا تو لا آخر میں گڑبڑ ہوتی ہے شنشا شنن لانشا شنن اور اب کیا جائے گا خفیفہ بس اس کو زبان پہ چڑھانا شین اور نون کیونکہ آپس میں وہ بھی ہوں گے اور آخر میں جو یہ نون نون اکٹھے آتے ہیں تو اس سے تھوڑی سی وہ ہوگی اس کو زبان پہ بار بار چڑھائیں بار بار چڑھائیں ہوگا ایک دفعہ زبان رکڑے گی دو دفعہ تین دفعہ چار پانچ دفعہ کریں گے زبان پہ چل پڑتی ہے ماروت سے جو ہے وہ زبان ہوگی اچھا اخل... اخلی لاک آ گیا اخلیلاقی گردان کر لیتے ہیں اخلو اخلیلاق اخلاقا اخلاق اخلی فو مخل فو اچھا اللہ محمن اخللا تخلاق اخلوا لك اخلوا لق اخلوا لق اخلوا لقت اخلوا لقت اخلوا لقنا اخلوا لقت اخلوا لقطما اخلوا لقطم اخلوا لقت اخلوا لقطما اخلوا اخلوا لقطنا اخلوا لقط اخلوا لقنا كده مضارع आएगा يخلوا يخلوا لكم تخلو لكم تخلو تخلو لكم يخلولك... تخلو لكاني تخلو لكم تخلو لكين تخلو لكاني تخلو لك نخلو لكم okay. اسمي فايل करेगा مخلو لقن مخلو لكاني ठीक है और इसकी जो आएगी लम यखलौलिक लम यखलौlika लम यखलौलिकु लम तखलौलिक लम तखलौlika लम यखलौलिकना लम तखलौलिक लम तखलौlika लम तखलौलिकु लम तखलौलिकी लम तखलौlika लम तखलौलिकना लम अखलौलिक लम नखलौलिक इस का मतलब कि तथाव अमर ताकि سکیلا کیسے بنے گی اخلو لکنو لکان اخلو لکنؤ لکن اخلو لکان اخلو لکن اخلو لکنخلکھ لیخلو لکھا لیک نہ لی اخلو لکھ لی نخلو کہ ثقילה کیسے ائے لتخلو لکن لتخلو لکان یخلو لکن لا اخلو لکن لنخلو لا تخلو لا تخلو لكا لا تخلو لكو لا تخلو لکی لا تخلو لكا لا تخلو لكنا پھر سکیلا کیسے آئے گا لا تخلو لکن لا تخلو لکھانا ٹھیک ہے اس کو ذرا زبان پہ چڑھانا ہے آپ نے اس کو زبان پہ چڑھانا ہے آپ نے اس کی جو یہ گردانیں ہیں ان کو زبان پہ چڑھائیں گے یہ جی زبان پہ چڑھ جائیں گے جی اس کو وہ کوشش کریں اور وہ دیکھ لے کر شرف کے وہ کر لیا کریں اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے سرف کے اندر جب آپ کی زبان چل پڑتی ہے بس وہ ہوگا پھر آپ جب دیکھیں اب مجھے بھی کئی عرصہ کتنا عرصہ ہو گیا نہیں وہ دہراتے نہیں ہیں اب وہ زبان جو ہے بعض جگہوں کے اوپر اٹکتی ہے یا اگر نہیں کوئی نیم استر ہوتا ہے اس وقت ہاں اس کو چار پانچ دفعہ چھ دفعہ جب آپ بار چڑھائیں گے چڑھائیں گے زبان کے اوپر تو پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے اس لیے کوشش کر کے اس کو وہ کریں ٹھیک ہے جی بس حاج اتنا علیکم مائک ہے